نحن دون الحديث ابننا Aメلافر أما بعض يتحاير من الله و ايضان الاجيز بسم الله و أصمان الاجيز اِمَّا الَّذِينَ قَادْ رَبْدُ مَيَ لَّهُهُمْ اِلَّوَاتِ الا Chuptみたい و ال thirst ولا تذهب للجنة التي كنت في الحضور الله يلي من الله وملائكز hablando بالصدر على ننا bio من الصدر عليه السبب الأقいい semin صلى الله عليه وسلم بكلمين كان بالأسقالين صلاة وصلاما من عليك يا كبيلبي الله الصلاة والسلام عليك يا كبيل الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع الذي الصلاة والسلام عليك يا فاتم الأنبياء والمصدرين وعلى آله وصحبه لجمالين كيف تماما مولانا مكتب فقط دوست طريقا حضرت الله تعالى عليك وكيف شہزاد پور عید گورڈ میں حاضری دینا تھی لیکن طبیعت کی ناکاضی کی وجہ سے میں وہاں حاضری دینے کے لائق نہ تھا ترنت ایک وقت موجودگی سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں اور جیسا کہ آپ تمام حضرات کی اس بات سے بھی واقف ہیں کہ گزشتہ سال ہر سال سے میں اس موقع پر یعنی رجب کے اس مہینے اور اس کال میں <تصفيق> خاجة خاجبان دينب الولي سلطان الحمين سلطان العارفين اراج الثالثين زبدة الاسفاء والاسفاء حضرت خاجة معين الدين حسن سنجري سشتي اجبيري رحمة الله تعالى عليك العالمين ان کی زندگی کے حالات اور ان کی متبرک اور مبارک توانح کے بارے میں میں عرض کرتا ہوں اور یہ میرا مشرقی اور روحانی فریضہ بھی ہے کہ میں ان کے بارے میں خود بھی آگاہی حاصل کروں اور عام متنگ کو بھی ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات سے آگاہ کروں حضور سیدنا آ جائیں گے تین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی بڑے باغ کمال اور بڑے اللہ کے محبوب بندے تھے اور کیوں نہ ہو کہ ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو اپنے اندر مع اور رشد و ہدایت کا صرف ایک پہلو ہی نہیں رکھتا ہے بلکہ ان کی پوری زندگی سرچمے ہدایت ہے سب جانتے ہیں کہ آپ ہندوستان کی سرزمین اجمیر میں تشیف لائے ہیں اور اجمیر ہندوستان کا وہ مشہور معروف خطہ ہے کہ جو بعض ادوار میں بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے اور اس خطے پر بڑے ادوار اور بڑے زمانے گزرے ہیں بڑی اچھار پچھار رہی ہے بڑے بڑے راجاؤں نے حکومت کی ہے لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ خطہ اس وقت جب کہ فواج اجمیر یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں کفر و وحاط کا بد پرستی کا بہت بڑا اڈا اور بہت بڑا مرکز بنا ہوا تھا اگرچہ حضرت خواجہ معین الدین کشتی اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تشیب لانے سے پہلے جہاں بعض اور بھی بزرگان دین تشریف لائے جنہوں نے اسلام کی بڑی تبلیغ کی ہے ان میں حضرت اسماعیل بخاری اور حضرت خواجہ دادا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بزرگ بھی یہاں تشریف لا چکے تھے اور اسلام کا پیغام یہاں آ چکا تھا لیکن اس کی جڑیں اور اس کی بنیادیں مضبوط کرنے میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا حصہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی جس صدی میں پیدا ہوئے ہیں یہ چھٹی صدی ہجری تھی اگرچہ آپ کی ولادت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں بعد نے فرمایا کہ پانچ بیس متولد ہوئے ہیں بعد میں سینتیس کا قول کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں لیکن صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت پانچ سو سینتیس ہجری میں ہوئی ہے اور آپ کے والدین جی بھی بڑے متدین اور بڑے معزز اور بڑے صاحبِ سربت حضرات میں سے تھے حضرت خواجہ حریف نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اور بھی بھائی تھے لیکن تاریخ میں اور سیرت میں ان کا تذکرہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ملتا ہے جس وقت آپ کی عمر شریف گیارہ برس کی تھی تو اس وقت آپ کے والد بزرگار حضرت خواجہ فیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ع دار پا پانی سے پردہ فرمایا تھا اور حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ کو ترکے میں ایک باغ بھی حاصل ہوا تھا اور یہ باغ ایسا تھا کہ جو آپ کی گزر اوقات کے لیے اور معاش کے لیے بہت کافی تھا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم کا سلسلہ کب شروع ہوا اور کہاں سے شروع ہوا تو تاریخ سے اور سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کے والدین بھی جہاں جو ہے وہ بہت بڑے معذرت اور بڑے صاحب سروت تھے وہاں بہت بڑے متدن بھی تھے دیندار بھی تھے اور دینی علوم سے بھی پہرہ مند تھے تو قرین اتحاد سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ قرین نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم کا بندوبست ابتدائی گھر ہی سے ہوا تھا اور ابتدائی تعلیم آپ نے جیسا کہ چھوٹے بچوں کو عام طور پر اس وقت جو ہے قرآن قریب کی تعلیم دلوائی جاتی تھی اور چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھائی جاتی تھی یہ آپ نے گھر ہی سے ہاتھ بہت چھوٹی سی عمر میں قرآن قریب فسٹ کا فرما لیا تھا اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو آپ نے وہ مناظر بچپنے کی طے کی گیارہ برس کی عمر شریف میں والد صاحب کا سایہ جو سر سے اڑ جاتا ہے اور اس باغ کو آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کی دیکھا دیکھا بھالی کرتے ہیں ایک روز کسی اصل میں آپ اپنے باپ کی نگرانی فرما رہے تھے باغ میں تشریف فرما تھے کہ ایک مجسوخ مجلوب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کوئی اپنی ہوش نہیں رہتی یعنی وہ عالم استغراق میں رہتا ہے کبھی ہوا کوئی بات کر لی اور نہیں تو جو ہے کوئی بات نہیں اور بظاہر دیکھنے میں لوگ جو ہے انہیں بالکل مقبوط الحواس فاطر العقل سمجھتے ہیں اور ان کو یعنی اپنے پاس بیٹھنے سے بھی جو ہے کرتے ہیں اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں یہی مجسوب جن کا نام تاریخ میں کہ ابراہیم قندوزی تھا یا ابراہیم قلندری تھا یہ آپ کے باغ میں تشریف لائے تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھ کر ان کو ایک بہت گھنے سایہ دار درخت میں بٹھایا اور بٹھا کر پھر آپ نے اپنے باغ میں انگور کا ایک خاشہ توڑ کر پیش کیا جس کی جو ہے وہ مجسوخ پر بڑی جو ہے جس مہمان نوازی کی جو ہے بڑی تاثیر ہوئی اور بڑا اثر انہوں نے لیا اور دیکھتے رہے اور انہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی جیب میں سے ایک پھیلے میں سے ایک ٹکڑا کا نکالا اور اس کو چبایا اور چبا کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ مرحمت فرما دی یہ ٹکڑا جو چبا کر دیا گیا حضرت خواجہ نے اسے لے کر اپنے منہ میں رکھ لیا اس کو تناؤ فرما لیا بس یہی وہ سبب تھا اور یہی جو ہے گویا کہ وہ ذریعہ بنا کہ اس ٹکڑے کے چبانے سے اور کھانے سے حضرت خواجہ صاحب کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا اور بس علا دنیا سے بالکل جو ہے وہ علیحدگی کی طرف توجہ ہو گئی اور جناب دو چار روز ہی میں اپنا یہ باغ بیچ باج کر جو کچھ اس سے آمدنی ہوئی وہ ساری قیمت غربا اور فقرا میں تقسیم کر کر حصول علم دین کے لیے جو ہے وہ اپنے یہاں سے روانہ ہو گئے آپ دیکھیے یہاں بھی ہمیں یہ معلوم یہ سبق ملتا ہے اور یہاں سے بھی ہمارے لیے بہت کچھ حضرت خواجہ فری حضر نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں یہ پہلو جو ہے ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان حضرات نے سب سے پہلے حصول دین کی طرف توجہ کی اور اس وقت پھر آپ علم دین کے لیے جب تشریف لے گئے تو اپنے وقت کے چیچ علماء کے سامنے ذانوط طے کیا ہے اس وقت کے مشہور و معروف محدث اور مفسر اور فقیر حضرت شرف الدین اور حضرت اسام الدین جیسے شخصیتوں سے جا کر حصول علم دین کی ہے ان حضرات نے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ بڑے انتماد کے ساتھ حضرت خواجہ معی الدین جشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھایا اور اس طرح سے بہت کم عرصے میں علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی علوم شریعت کی تکمیل کی اب جب علوم شریعت کی تکمیل ہو چکی تو اس کے بعد پھر علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور اسی تلاش میں آپ بخارا کی طرف روانہ ہوئے اور اس وقت وہاں نیشا پور ایک جو ہے مشہور جو ہے وہ خطہ ہے جہاں ایک قصبہ ہے اس قصبے کا نام ہارون بھی آیا ہے کہ اس قصبے کا نام ہارون تھا اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس قصبے کا نام حربنی تھا جہاں ایک بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ عثمان جن کا لقب اب النور تھا بہت مشہور اور بڑے جو ہے متدن اور بڑے متقی پرہیزگار بڑے, بڑے صاحب دل صاحب کمالات بزرگوں میں سے تھے جن کی شہرت بڑی جو ہے وہ ہو چکی تھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ کی تلاش میں یہاں پہنچے اور پھر دیکھیے یہاں پر کیا ہوا یہاں پہنچ کر حضرت خواجہ عثمان ہر ونی اللہ تعالی جو بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے ان کی صحبت میں رہے اور ایک عرصے تک جو ہے ان کی خدمت کی ہے اور اس کے بعد پھر جب اپنے ارادے کا اظہار کیا ہے تو حضرت خواجہ عثمان ہر ونی اللہ تعالی علیہ نے ان کو شرفِ بیت سے مشرف فرمایا تو یہی سے جب جو آپ جو ہے حضرت خواجہ عثمان ہر ونی اللہ تعالی اللہ جو بیٹھ ہوئے ہیں ان کا یہ چشت کے سلسلے کے بزرگ تھے تو یہی سے ان کی نسبت سے یہ چشتی کہلانے لگے چشتی کیوں کہا جاتا ہے تو ایک روایت تو یہ ہے کہ وہ اس خطے کے بزرگوں کے وہاں کا چست چشت کہا جاتا تھا اس لیے چشتی کہلاتی دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہر ونی اللہ تعالیٰ علیہ ایک موقع پر سیر کے لیے نکلے ہوئے تھے یعنی سفر سفر میں تھے اور حضرت خواجہ کے ساتھ ان کے بہت سے ملیدین بھی تھے ایک ایسی جگہ گزر ہوا کہ جہاں بہت یعنی آگ جو ہے وہ جناب سے لگائی ہوئی تھی اور من لکڑیاں وہاں پر چلائی جا رہی تھیں شام کا وقت ہو گیا وہاں پر جو ہے وہ آپ نے قیام فرمایا اور اپنے مریدین میں سے کسی کو فرمایا کہ یہ جو سامنے آگ جل رہی ہے یہاں آگ تھوڑا تھوڑی سی آگ لے لے آؤ تاکہ جو ہے شام کے لیے کھانا تیار کیا جائے تو مرید خاص جب وہاں آگ کے قریب پہنچے ہیں تو کہ, کہ, وہ جو آتش آد, پرست تھے آد, آ, وہاں پر آگ کی پرستش ہوتی تھی تو آ, ایک آتش پرست آیا کہنے لگا کہ کیا معاملہ ہے اس کہا کہ بھائی آگ تھوڑی سی آگ چاہیے کہ یہ تو ہماری معبود ہے یہ تو اس کی تو ہم پوجا کرتے ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے معبود کو تمہیں دے دیں ہم تمہیں آگ نہیں لینے دیں گے مرید خاص حضرت خواجہ عثمان ہر ونی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سطرت اور عورتی حضور وہ تو آگ لینے سے منع کر رہے ہیں اور ان کا کہنا تو یہ ہے حضرت خواجہ وہیں سے فرمایا کہ اچھے اچھے میں چلتا ہوں وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے خدا کے بندو تم اس حقیقی معبود کی عبادت کو چھوڑے ہوئے ہو تم اس کی مخلوق کی عبادت, عبادت کر رہے ہو تم نے مخلوق کو جو ہے معبود بنا لیا ہے تم اس کی پرستش کرو اس کی عبادت کرو کہ جو تمہارا بھی خالق ہے اور اس آگ کا بھی خالق ہے اب جناب کہنے لگے کہ یہ کیا ہمارا خالق اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے ہمارے ہمارے لیے نجات دہندہ اس کے آگ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے یہ آگ ہی تو ہماری نجات دہندہ ہے یہ آگ اللہ کے نور کی مظہر ہے ہم اس لیے اس کی پرستش کرتے ہیں اور ہم جو ہے اسی اسی لیے اس کی عبادت کر رہے ہیں جو ہمیں نجات دے گی آپ نے فرمایا کہ اچھا کتنے عرصے سے جو ہے تم اس کی پرستش کر رہے ہو کہ لگے برسوں گزر چکی ہیں حضرت خواجہ نے فرمایا کہ جو بہت بڑھ چڑھ کر بات کر رہا تھا فرمایا کہ اچھا ایسا ہے کہ جب تمہارا یہ تصور ہے کہ یہ آگ نجات دہندہ ہے آگ تمہیں نجات دے دی تو ایسا کرو کہ تم اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈال دو اگر یہ آگ تمہارا ہاتھ نہ جلائے تو پھر کوئی بات ہو سکتی اب جو ایک فرمایا تو مضبوط ہو کر رہ گیا اس کی گود میں ایک بچہ بھی تھا اور وہ بچے کو لے کر جناب بیٹھ گیا حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت خواجہ مہینہ الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شیخ ہیں وہی تشریف فرما تھے کسی اسنا میں آپ نے اس آتش پرست کی گود سے اس چھوٹے بچے کو لیا اپنی گود میں اور جناب بچے کو لے کر خود جو آگ میں گھس گئے اور یا نارکونی بردمر سلابن علی ابراہیم پڑھتے ہوئے آگ کے اندر تشریف لے گا اب جناب یہ جب باجرہ دیکھا یہ حال دیکھا تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ان بدبختوں کو حضرت خواجہ کی تو کوئی پرواہ نہیں تھی صرف اپنے بچے کی پرواہ کر کے بچہ تو جل کر خاکستر ہو گیا ہوگا اور جناب یہ عالم دیکھ کر سب کے سب جو ہے جناب مضبوط ہو گئے اور اس کے بعد جب پھر تھوڑی دیر گزر گئی تو حضرت خواجہ جنہیں بچے سمیت باہر تشیب لا رہی یہ دیکھ کر جتنے بھی اس وقت وہاں آتش پرست موجود تھے اور آت کی پرستش کر رہے تھے سب کے سب حضرت خواجہ عثمان ہر, ہر ونی ہر ونی اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرس پر اسلام لے آئے اور سب کے سب بیت ہو گئے تو ان ان حضرات نے حضرت خواجہ صاحب کو چشتی کہنا شروع کیا اور چشتی کے معنی جو ہیں عرفان الہی کے آتے ہیں تو وہ اپنے بزرگوں کو چشتی کہا کرتے تھے حضرت خواجہ عثمان حروری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہاں سے پھر انہوں نے اس دن سے چشتی پکارنا شروع کر دیا تو چونکہ حضرت خواجہ معیم البن چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ سے بیت ہوئے تو اس لیے اس نسبت سے اور اس روایت کے اعتبار سے جو ہے آپ کو چشتی کہا جانے لگا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیت ہو گئے اور حضرت حضرت شیخ نے سلوک کی مناظر طے کرانا شروع کی اور یہاں تک کہ جب آپ نے وہ اپنے ارادے کا اظہار کیا ہے اور یہ عرض کی حدود میں بیتھ ہونا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اچھا بیت ہونا چاہتے ہو تو ایک ہزار مرتبہ سور اخلاق کی خلاوت پر حکم کی تعمیل ہو گئی ایک ہزار مرتبہ سور اخلاق کی وہ بھی. اس کے بعد جو ہے پھر فرمایا کہ اچھا کھڑا کیا سامنے اور فرمایا کہ کیا دیکھتے ہو فرماتے ہیں کہ حضرت عرش محلہ تک مجھے نظر آ رہا ہے اور فرمایا کہ نیچے کہاں تک فرمایا کہ فرمائے سرا تک میں دیکھ رہا ہوں اور اس کے بعد پھر جو ہے بیٹھ ہوئے ہیں اور حکم دیا کہ اچھا آج کے رات عبادت میں گزارو گے آج کا دن عبادت میں گزارو گے ایک رات دن عبادت کرنے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوئے ہیں تو اس کے بعد پھر کھڑا کیا فرمایا کہ اب کیا دیکھتے ہو اب تمہیں کیا نظر آتا ہے تو عرض کی حضور اب پردہ حجاب عظمت کے کہ سوا سب کچھ مجھے نظر آ رہا ہے اور اٹھارہ ہزار عالم میں دیکھ رہا ہوں یعنی یہ حضرت خواجہ صاحب کو اس طرح سے سلوک کے منازل اور مدارج طے فرما دیے گئے اور اس مقام پر آپ کو فائد کر دیا کہ جو حضرت خواجہ کا مقام تھا اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ پھر میرے شیخ نے مجھے کلاح چہار ترکی عطا فرمائی اور خاص ایک ریم عطا فرمایا چار چہار ترقی کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان بزرگان دین کی جو ہے ان باتوں کو تو لے لیا لیکن ہم نے ان چیزوں کو نہیں سمجھا ان کی وہ چہار ترکی قلح چہار ترکی فرماتے کلا چہار ترکی کا مطلب دراصل یہ ہے کہ ترک دنیا ترک خواہشات نفس اور تر کے ماں سوائے حق اور تر کے خور و خواب یعنی زیادہ صرف اس قدر کھانا پینا اس قدر سونا یہ جو زندگی باقی رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے صرف اس قدر کھانا اس قدر پینا یم یعنی کم خوردن کم خفتن فرمایا کہ جو شخص یہ چار چیزیں اختیار کر لیتا ہے یعنی چار چیزوں کو ترک کر دیتا ہے جب وہ اس مقام پر فائد ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ خلاح چہار ترکی کا لائق بن گیا ہے تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میرے شیس نے میرے سر پر پھر جو ہے خلاح چہار ترکی جو ہے عطا کی ہے میں نے سر پر خلاح چہار ترکی رکھی ہے یعنی دنیا بھی ترک صرف دنیا ترک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جناب جنگل میں جا کر بیٹھ جائیں تو اہل دنیا سے جو ہے متنفر ہو جائیں یہ مطلب نہیں ہے بلکہ سر کے دنیا کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات دنیا اور علائے کے دنیا سے جو ہے متنفر ہو کر اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع قائم کر لینا یہ جو ہے ترک دنیا کا مطلب ہے اور خواہشات نفس نفس کیا کیا جو ہے کروٹے نہیں بدلتا ہے نفس کہاں کہاں جو ہے نہیں اکساتا ہے نفس جو ہے وہ کس کس برائی کی طرف نہیں لے جاتا ہے اس بارے میں نفس کی کوئی دفیقہ فروگزاشی نہیں ہوتی ہے ہر طرح سے نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو معاشیت اور فسق کو فجور اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کی طرف اکساتا رہتا ہے یہ حضرات جب نفس پر اس طرح سے غلبہ اور کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو اسی کو کہا جاتا ہے ترک خواہش نفس خاحش نفس کی خواہش کو ترک کر دیا اور پھر ان حضرات کا کھانا اور پینا کیا ہے یعنی محض صرف زندگی سب رمق کے لیے سانس باقی رکھنے کے لیے اس حد تک جو ہے یہ گزر اوقات کے لیے جو کھاتے پیتے ہیں کبھی جو ہے شکم سیر ہو کر نہیں کھاتے نفس پروری نہیں کرتے صرف نفص کو اپنی سانس کو باقی رکھنے کے لیے صرف جو ہے چند لک میں کھا لیے کھا لیے نہیں تو وہ بھی نہیں تو جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ شیخ اس کو جو ہے یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے یہ اس کو یہ مندر عطا فرماتا ہے اس پر پھر اس کو وہ فائد کر دیتا ہے پھر جب یہاں عید ہو جاتی ہے اور یہ فلوک منا دل طے ہو جاتی ہیں تو پھر اپنے شیخ کے ساتھ حج کے لیے جو ہے تشریف لے جاتے ہیں حضرت خواجہ بھی ساتھ ہیں اور حضرت خواجہ غریب نواز بھی ساتھ ہیں جب حج ثواب کرتے ہیں طواب سے فارغ ہو جاتے ہیں تو میزاب رحمت کے نیچے آ کر حضرت خواجہ عثمان ہر چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ میں نے تین چشتی یا میری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پکڑ کر بارگاہ خدا بندی میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس کو تیری بارگاہ کے لیے وقف کر دیا تجھے اسے قبول فرما لے اور آواز آتی ہے کہ اسے قبول فرما لیا گیا حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ حاضری ہوتی ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے سرکار تو عالم کی خدمت میں السلام علیکم و اللہ یا خاطمن یا سید الامبیائی المسلیم یا خاتم النبیین کہہ کر حضرت خواجہ خریم نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلام کرتے ہیں اور آواز آتی ہے کہ وعلیکم السلام یا قطب المشائق کہ تم پر سلام ہو تم پر سلامتی ہو اے قطب مشائق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ سے قطب المشائق کا خطاب اور لقب عطا ہوتا ہے اور اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بارگاہ میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کیا مقام ہے مرید بات کا یہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد پھر جو ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ ان کو ہندوستان بھیجا جائے ان کو ہندوستان کا حاکم بنایا جاتا ہے اور جب سارا واقعہ اپنے شیخ سے حضرت خواجہ نظری نواز علیہ الحماعہ عرض کرتے ہیں کہ اس طرح سے خواب میں میں نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں مجھے یہ حکم ہوا ہے تو حضرت خواجہ عثمان بہت مشہور ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ معین الدین تم نے ہندوستان نہیں دیکھا ہے چلو تم ہم تمہیں ہندوستان دکھا دیتے ہیں سب کھا کرتے ہیں اور جناب پورا نقشہ ہندوستان کا آپ کے نظروں کے سامنے ہوتا ہے جہاں سے پھر آپ عادم ہوتے ہیں اور جناب اس طرح سے پھر وہاں سے آپ جو ہے وہ لاہور آتے ہیں بعض روایتوں میں کہ پھر ملتان آتے ہیں بہرحال لاہور میں جیسا کہ مشہور ہے حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پہلو میں وہ ایک مقام بنا ہوا جہاں آپ نے چلہ کشی بھی کی ہے اور وہاں سے لوگ ہوئے جو ہے وہ شیر بھی جو ہے وہاں پر لکھا ہے جو آج کل مشہور ہے اور بہت لوگوں کی زبان پر ہے سب یا سب کو یاد ہے گنج بخش فیض عالم ہرے نور خدا ناخارا پیر کامل کاملارا رہنما یہ حضرت خواجہ وری نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر جو وہاں پر آپ رخصت ہوئے جو ہے وہ لکھ کر گئے تھے غرض یہ کہ میں بہت مختصر طور پر میں ارض کرتا ہوں چلتا ہوں یہاں سے جب جو ہے آپ چلتے ہیں دہلی آتے ہیں اور یہاں جو ہے جناب بہت سے حاصل پیدا ہو جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا لوگ جو ہے درجوگ درج ان کی صحبت میں آتے جا رہے ہیں تو بعض نہیں تو یہاں تک جو ہے جناب آتا ہے کہ ایک ہندو بہت ہی متاثر قسم کا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قتل کرنے کے ارادے سے چھری چھپا کر جو ہے جناب جا کر محفل میں شریک ہو جاتا ہے اور وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کس طرح سے موقع ملے اور میں حضرت خواجہ صاحب پر وار کروں حضرت خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مسکرا رہے ہیں اور اس کے بعد سے پھر یکش یق فرماتے ہیں کہ اے نوجوان ذرا اٹھ کر آؤ آتا ہے فرماتے ہیں کہ تو جس ارادے سے آیا ہے جس مقصد کے تحت تو آیا ہے وہ اپنا ارادہ اور مقصد پورا کر لے یہ جب آپ فرماتے ہیں تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے قدموں میں گر جاتا ہے اور مشرف با اسلام ہو جاتا ہے اور پھر ایسا مصفقی پرہیزگار بنتا ہے کہ اس کی اس کی زبان عمری میں لکھا ہے کہ انتالیس بار حج سے مشرف ہوا یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت یہ نظر کرم تھی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بزرگوں کی نگاہوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تو یہ کسی نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہے بلکہ بہت دیکھ بھال کر اور بہت جو ہے مشاہدے کر کر جو یہ بات کہی گئی ہیں اور اس پہ کوئی جو ہے کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہے کہ جو متعجب کن ہو یہ حقیقت ہے اور یہ بالکل سچ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر اس کے بعد مختلف جو ہے وہ قصبوں اور جو ہے وہ خطوں سے گزرتے ہوئے جب اجمیر شریف پہنچتے ہیں تو یہ پرتفی راجہ رائے پرتھوی کا جو ہے یہ زمانہ تھا اور یہ بہت ہی متأثر قسم کا ہندو تھا کہ جو مسلمانوں سے انتہائی شدید اختلاف رکھتا تھا اور بڑا جو ہے شدید قسم کا جو ہے یہ اے اے اے جادو بھی جانتا تھا تفلیات پر بھی اس کا بڑا تصور تھا آج تک یہاں تک کہ جے پال جوگی کا یہ شاگرد تھا جب یہاں آپ تشریف لائے ہیں تو آپ نے یہاں اور آپ کے ساتھ آپ کے جو ہے رفقا بھی تھے تک چالیس درویش آپ کے ساتھ تھے جہاں آپ نے پیام فرمایا وہاں اب اس وقت جو ہے ایک چھوٹا سا وہ چبودرا سا بنا ہوا ہے اور میں سن تراسی میں حاضر ہوا تھا وہاں پر تو وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے اور وہ مسجد اللہ والے کہلاتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں سب سے پہلے آ کر حضرت فوا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہوئے تھے تو اب جب یہاں بیٹھے تو اس کو پتا چلا اس کے لوگوں نے جو ہے راجہ تک یہ بات پہنچا دی کہ ایک ایک دیش آیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ افراد بھی ہیں وہ یہاں پر بیٹھ گئے یہ اس کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی اس کے کارندے آئے اور کہا کہ یہ تو ہمارے راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے فرمایا کہ بھائی بہت بڑا وسیع میدان ہے اونٹ بیٹھ جائیں گے ہمیں بیٹھے رہنے دو کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیے خیر بہت مجبور کیا تو حضرت خواجہ حریف نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے جب اٹھے ہیں اپنے درویشوں کے ساتھ تو فرمایا کہ اچھا یہاں نہ صحیح کہیں اور صحیح بیٹھ جائیں گے راجہ کے اونٹ یہاں بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہیں گے یہ فرما کر آپ تشریف لے گئے شام کے وقت جب اونٹ آئے ہیں انہوں نے اونٹ بانوں نے شتربانوں نے وہاں پر اونٹوں کو بٹھا دیا تو جب صبح ہوئی تو اب جناب وہ شتر بان اونٹوں کو اٹھاتے ہیں تو اونٹ اٹھتے ہی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اب بڑے پریشان ہر جگہ جتن کر لیے کہ اونٹ کسی طرح سے اٹھ جائیں اٹھ ہی نہیں رہیں تو اب ان کے دماغوں میں یہ بات آئی کہ بھئی وہ جو فقیر کل یہاں بیٹھے ہوئے تھے ضرور جو ہے ان کی یہ بد دعا کا نتیجہ ہے وہ زبان سے کہہ گئے کہہ گئے تھے کہ راجہ کے اونٹ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں گے چلو ان سے معافی شاہی مانگیے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جا کر راجہ سے جو ہے وہ درخواست کی راجہ رائے پرتھوی سے اس کی جو ماں وہ کچھ جو سمجھ بوجھ رکھتی تھی اس نے اس کو بتلایا تھا کہ دیکھو تمہارے اس خطے میں ایک فقیر آئے گا اور اس کو ستانا مت وہی تمہاری سلطنت کے زوال کا باعث بن جائے گا خیر یہ بجتا رہا بجتا رہا جب اس کو یہ بات پہنچی تو اس کے دماغ میں بات آ گئی کہ ہاں یہ کچھ معلوم ہوتا ہے خطرہ ہے تو خیر اس نے کہا کہ اپنے ان شربانوں سے کہ جا کر اس فقیر سے معافی مانگو اور ان سے کہو کہ اندازہ نہیں ہوگا یہ آیوجنا معافی مانگی اور آپ نے فرمایا اچھا چلو اٹھ جائیں گے جاؤ اب آ اٹھاتے تو سب کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں قرضی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں اور اس طرح سے جو ہے یہاں کفرستان میں جو الحادستان تھا حضرت خواجہ غریب نواز کی نظر کرم کو آپ دیکھیے اور اس پر آپ غور فرمائیے یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ رسک و ہدایت کے لیے اور تبلیغ اسلام کے لیے ان کی نگاہ انتخاب کہاں ہوئی کون سی جگہ منتخب فرمائی وہ جگہ کہ جو بت پرستوں کا اڈہ تھا جہاں قبر کی سیاہی پھیلی ہوئی تھی جہاں کفر و الحاد کا دور دورہ تھا حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات نے ایسی ہی جگہ کو اپنا مرکز بنایا ہے اور یہ وہ حضرات تھے کہ ان کے پاس نہ کوئی سرمایہ تھا نہ کوئی پریس تھی نہ کوئی لٹریچر تھا نہ کوئی دشکر تھا نہ کوئی جو ہے وہ دنیا کا ظاہری اقتدار اور دنیا کی ظاہری حکمرانی تھی صرف اگر تھی تو ان کے پاس دولت دولت فقر تھی دولت اخلاق تھی دولت تفاوج تھی یہاں پہنچ کر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تبلیغ اسلام کی راہ میں بڑی جو ہے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خندہ پیشانی تھی اور یعنی آپ کی ساتھ باشحاد آپ کی ذات مبارکہ مقدسہ مجسمہ پیکر کرو اخلاق آپ نے یہاں جس طریقے سے دین اسلام کو پھیلایا ہے یہ صرف مسلمان ہی اس کی گواہی نہیں دیتے ہیں مسلمان ہی جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں بلکہ برطانوی راج کے پائے سرائے بھی اس بات کی گواہی دے کر چلے گئے کہ ہم نے بہت حکمرانوں کو دیکھا ہے ہم نے بڑے بڑے سلاطین کو دیکھا ہے ہم نے بڑے, بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے لیکن دو بزرگ تو ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں ایک حضرت فاجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے حضرت جہانگیر اورنگ زیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اورنگ زیب العالمگیر اللہ تعالیٰ علیہ پر ماتے کی یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو بعض وفات بھی ان کی حکومت اور ان کی سلطنت اور ان کا سکہ لوگوں کے دلوں پر جو ہے وہ جمع ہوا ہے ایسے ہی نہیں یہ حضرات وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت و سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے وقف کیا ہوا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ کردار اور ان کی یہ کابشیں سے مخلصانہ تھی اور انتہائی جو ہے وہ جذبے کے ساتھ تھی نہ نام بڑے بڑے اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک وقت تو یہ تھا کہ وہاں بیٹھے بیٹھے نہیں دیا جا رہا تھا اور پھر ایک دوسرا وقت آپ اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں اور سماج فرمائیں کہ دیکھیں کہ جب پھر وہ دور بھی آتا ہے کہ جب اپنے وقت کے بڑے بڑے سراتین اور بڑے بڑے عمرہ اور حکمران حکم حکم دربار میں حاضر ہوتے ہیں لیکن کبھی جو ہے کسی قسم کی خواہش کا اظہار نہیں کیا ہے اگر چاہتے تو سیم و سر کے سونے اور چاندی کے ہم لگ جاتے ہیں لیکن حضرت خواجہ کریم نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے دن سے جس بسترے پر تشریف فرما ہوئے تھے جس بوریے پر آپ جا نشی ہوئے تھے آخرے وقت تک اسی بوریے پر تشریف فرما رہے تھے۔ اور یہی چیز ہے ان کے خلفا کے بعد بعد میں جو خلفا آئے ہیں یہ بانی جشت, سلسلے کے بانی حضرت خواجہ صاحب خواجہ محی الدین جشتی ادبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے خلیفہ حضرت الدین بختیار کاحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین شخص گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے خلیفہ حضرت خواجہ سلطان المشاہد نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ چار وہ شیخ ہیں جو اس ضلعے کے ستون ہیں ہیں اور اس کے علاوہ پھر حضرت سراط نصیر الدین سراط بہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ بو قلفا ہیں کہ جنہوں نے اپنے شجوک کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے کبھی جو ہے دنیاوی حرس و تما کی جو ہے وہ کبھی جو ہے فکر نہیں کی کبھی لالچ نہیں کیا کبھی جو اس طرح متوجہ نہیں ہوئے فقر میں زندگی گزاری ہے اور میں بتلا دوں کہ فقر کیا ہے فقر مفلسی کا نام نہیں فقر جو ہے وہ تلاشی کا نام نہیں ہے بلکہ فقر یہ ہے کہ اپنی توجہ کے جب توجہ درست ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے غنا بل غنا باللہ ہو جاتا ہے پھر یہاں پر جو ہے کسی قسم کی جو ہے وہ کسی مخلوق سے حاجت باقی نہیں رہ جاتی ہے بلکہ مخلوق جو ہے وہ ان کے در کا در کی سوالی بن جاتی ہے تو وہ فقر ہے وہ وہ فخر انہوں نے اختیار کیا اور یہی وہ کوہر ہے کہ جو بڑے بڑے بادشاہوں کے خزینوں میں نظر نہیں آتا ہے اور یہ میں بدلا دوں کہ الحمدللہ میں خود جو ہے میں خود جہاں قادری ہوں وہاں میں چشتی بھی ہوں میرے شیخ حضرت محمد مختار میاں اشرفی اچوچ بھی دامت برکات عالیہ نے مجھے سلسلے قادریہ اور سلسلے چشتیہ میں جو ہے مجھے جو ہے وہ سے نواز رہا ہے اور میں ان کا خادم ہوں میں ان کا غلام ہوں اور الحمدللہ میں اپنے ان بزرگوں کے معمولات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اوقات میں ان کی ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ ان حضرات کے جو فرامین ہیں ان حضرات کی جو زندگیاں ہیں ان حضرات کی جو تعلیمات ہیں وستخح, اخلاق و محبت اور خلوص اور اخلاق ہیں اس کو کبھی جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور اگر ہم نے یہیں پر کوتاہی دی تو ہم صرف جو ہے نام کے نام لیبا تو ان کے کہلائیں گے لیکن حقیقتاً جو ہے ہمیں ان کی تعلیمات سے دور تباہ کبھی وہ کوئی بہ قرار نہیں دے گا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگان دین کے معمولات کو دیکھیں سنیں پڑھیں اور پھر اس کے بعد اس میں غور و فکر کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں تو اسی میں ہماری کامیابی ہے اسی میں ہماری کامرانی ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو خلوص کے ساتھ ان بزرگان دین کی تعلیمات پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے